وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لو قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ان الغ رحیم اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار بیان ہو رہے تھے اور سب سے بڑا اثر گناہوں کی بخشش ہے جس کے ہم نے دسیوں اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تبارک و بتا اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربانی کرنے والا رحم فرمانے والا محبت کرنے والا ہے احادیث کے مطابق جو محبت اور پیار ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے اللہ الرحم البادی منہادی لبالادہ یقیناً اس محبت اور پیار کے بہت سے مظاہر ہیں سب سے بڑا اثر جو ہے جو ہمارے لیے انتہائی منفعت کا باعث ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہے کیونکہ گناہ کی موجودگی میں کوئی شخص جنت کا استحق نہیں رکھتا جنت کے داخلے کے لیے ہر گناہ سے پاک صاف ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ چھوٹے گناہ سے بھی اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی بخشش کے تعلق سے تفصیلی منج اختیار کرتے تھے آپ کی دعائیں بڑی جامع ہوتی تھیں لیکن گناہوں کے بخشش کے تعلق سے آپ کی دعائیں مفصل ہوتی تھی جیسے اللہ محمد کل لہو اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے دقا وہ گناہ جو باریک ہیں وہ بھی معاف کر دے اور جو موٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے صغیرہ و کبیر چھوٹے گناہ ہے وہ بھی معاف فرما دے اور جو بڑے گناہ وہ بھی معاف فرما دے خطا و عمدہ جو گناہ غلطی سے ہو گئے وہ بھی معاف فرما دے اور جو جان بوجھ کے ہوئے وہ بھی معاف فرما دے سلی و ادا ہو گنا چھپ کے ہوئے وہ بھی مواقع فرما دے جو برسرے اعلان ہوئے وہ بھی مواقف فرما دے یہ تفصیلی توبہ کا انداز مففرت طلب کرنے کا انداز اس بات کی دلیل ہے کوئی گناہ اگر باقی رہ جائے جو اللہ تعالی سے معاف نہ کرایا جا, جا سکا ہو اس پر ضروری ہے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے آثار ہیں ان میں سے سب سے نمایاں اثر یہی ہے کہ ان اللہ یغفر وہ پھر جنوب بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بخشش کا طریق بھی ایسا نمایاں ہے آدم لو بالا غروبوں کا کہ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں تو ایک بار سچا استغفار کر لے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس قدر پیار ہے کس قدر محبت ہے اور کس قدر مہربانیاں فرمانے والا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے بہت سے اعمال کو ایک ایسے ذخیرے کے طور پر قبول کر لیا جن کا اثر اور نتیجہ بندے پر ظاہر ہوتا رہے گا اسے مسلسل اس کا اجر پہنچتا رہے گا اور کبھی ان میں توقف یا تعطل پیدا نہیں ہوگا جیسے نبی اسلام کے حدیث ہے اظامات السان قن امل ہُلام جب کو شخص مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے تین اعمال ایسے ہیں جن کا اجر جن کا ثواب بندے کو حاصل ہوتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی کی مثال ہے کہ اپنے بندے کے اعمال کو یا بعد اعمال کو ایسا ذخیرہ کر لیتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب بندے کو حاصل ہوتا رہے وہ تین مال کیا ہیں علام من کا جاریہ جاریا ایک صدقہ جاریہ ہے کوئی ایسا صدقہ دے گیا جس کا اجر و ثواب منقطع نہیں ہوتا جاری رہتا ہے کسی مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا یا کوئی بھی ایسا عمل جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی جب تک یہ سلسلہ فائدے کا جاری اور قائم رہے گا ادر و ثواب بھی پہنچتا رہے گا ملتا رہے گا او والا دن سال یا دہو پھر نیک اولاد جو اس کے لیے مسلسل دعائیں کرے نیک اولاد جو ہے ان کی منفعت دو اعتبار سے ہے ایک ان کا نیک ہونا اور ان کی ہر نیکی والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے کیونکہ ان کا نیک ہونا کی والدین کی حسن تربیت کا مظہر ہے اور دوسرا ان کا صدقہ جاریہ ہونا بیار دعا کے ہے نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں بڑی جلدی قبول ہونے والی جسے سری تاثیر بولتے ہیں جس کی تاثیر بہت جلد نمایاں ہوتی ہے چنانچہ نبی السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ قبر میں اچانک دیکھے گا کہ اس کی سزا موقوف ہو گئی یا اس کے دراجات بلند کر دیے گئے وہ پوچھے گا یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی من اینا حضرات یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے سزا کیوں موقوف ہو گئی یا دراجات کی بلندی کیوں حاصل ہو گئی تو اس کو جواب ملے گا بدو آئی والا کا لکھن تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرے کسی بیٹے یا بیٹی نے دعا کی اللہ پاک نے قبول فرما لی درجات کی رفات صاحب فرما دی یا اس کی سزا کو موقوف کر دیا یہ سارے اجر و ثواب کے سلسلے بھی اللہ تعالی کی مہربانی کا ثبوت ہیں اور تیسرا عمل جو ہے منطورا کا علم اپنی پیچھے علم چھوڑ گیا اور اس علم سے دنیا مستفید ہو رہی یہ علم ایک ایسا مصرف ہے جس میں ہر بندہ شریک ہو سکتا ہے ایک عالم ایک متعلم علم کو پڑھ کے اور پڑھا کر اور ایک مالدار اپنے مال کے ذریعے علم کی سرپرستی کر کے دینی مدارس کی یا کتابوں کی تباعت کی یا طلبہ کی کفالت کی تو اس میں پوری دنیا شریک ہو سکتی ہے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ سب یہ اتونا اجور قبور سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کا جسم مٹی بن چکا ہوتا ہے لیکن ان کا اجر ان کا ثواب پہنچتا ہی جاتا ہے اور کبھی موقوف نہیں ہوتا اجر کے سلسلے میں کبھی انقطاع پیدا نہیں ہوتا کہ نبی اسلام نے ان سات اعمال کا ذکر کیا جب بنا مسجد جو شخص کسی مسجد کی تعمیر میں شامل ہو جائے ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ مم بنا دلہ مسجد ہے وہ لوگ بن اللہ پھر جن جو شخص اللہ کا گھر بنا دے خواب و پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں پرندے کے گھونسلے کے برابر حصہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دے گا اور جب تک وہ گھر قائم ہے اس میں نمازیں ہوں گی اللہ کا ذکر ہوگا قرآن کی تلاوت ہوگی جمعے کے خطبات اور دروس ہوں گے تو ایک, ایک عمل ایک ایک سجدہ اس کے لیے بھی بطور صدقہ جاریہ ہوگا جب تک وہ گھر قائم اس گھر کا ایک ایک عمل دندے کو ملتا رہے گا اجر و ثواب کی صورت میں حالانکہ وہ قبر میں داخل ہو چکا اور مٹی بن چکا مگر ثواب کا سلسلہ قائم یا پھر دوسرا حمل بنحافر برن کسی کنویں میں شامل ہو گیا کنویں کی کھدائی ہے عملی طور پر یا مالی طور پر اس میں شریک ہو گیا جب تک اس کے پانی سے دنیا سیراب ہوگی لوگ پیئیں گے پلائیں گے وضو کریں گے حسل کریں گے جانور پیئیں گے اس وقت تک یہ عمل ایک صدقہ جاریہ کے طور پر قائم رہے گا اور اس کا نفع اس کو پہنچتا رہے گا کیونکہ یہ عمل اللہ کی مخلوق کی منفعت کے لیے اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ندا کی علامت ہے کہ کوئی شخص اس کے بندوں پر رحم کھائے اس کے بندوں پر مہربانی کرے ارحم منفل عرب یارحم کو منفی من سما تم رحم کرو زمین والوں پر تم پر رحم کرے گا آسمان والا یعنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بندوں پر رحم کرنا اللہ تعالی کے رحم اور اس کی مہربانی کو حاصل کرنے کے مترادف ہے اور ظاہر ہے کہ کنویں کا انتظام کرنا ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ کی مخلوق مستفید ہوگی تبھی تو اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا جس نے اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق پیاس سے کتے کو پانی پلا دیا اور اس کو سیراب کر دیا اس کے گناہ بخش دیے گئے جنت کی بشارت حاصل ہو گئی اور اس کی باقی ماندہ زندگی تقوی پر قائم کر دی گئی یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی اور جوش جتنی وسرت کے ساتھ یہ نیکی اپنا جائے اتنا اس کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے مدینے کا پانی ایک خبیص قوم یہود کے قبضہ میں تھا بیر روما مدینے کے وسط میں ایک کنواں تھا جو ان کی ملکیت تھا اور وہ پانی پیشہ کرتے تھے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے یہ یہود کا کردار ہے شد عت دل دین آمن الود مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں جس قوم کے دلوں میں تمہاری سب سے زیادہ عدع عداوت دشمنی اور بغض پوشیدہ اور مزمر ہے وہ یہودی ہیں چنانچے مدینے کا پانی بیچا کرتے تھے صحابہ گرام کا اور یہ بھی ایک انداز تھا ازیت دینے کا نبی رسدان نے ایک دن فرمایا میں یشتری بے روم کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں پر وقف کر دے اور وقف اس طرح کرے کہ یخون فی ہے دل وہ کا اس کا اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو یہ نہ ہو کہ لائن لگی ہوئی ہے پانی بھرنے کے لیے اور وہ آگے پہنچ جائے کہ میں, میں نے خریدا ہے یہ بلکہ اسی لائن میں لگے اپنا حق نہ جتائے دیکھی کر کے بھول جائے اور اس کے ڈول کی وہی ایسیت ہو جو ایک عام شخص کے ڈول کی ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے مالدار تھے تاجر تھے اور اپنے مال سے تجارت کرنا چاہ رہے تھے ایک سوچ تو یہ تھی کہ میں تجارت شروع کروں اور جو نفع حاصل ہو اس سے یہ کنواں خرید لوں لیکن بشارت بہت بڑی تھی کہ اس کے بدلے جنت جنتیں کہ فشترئی تو ہم سل بال میں نے اپنے راس المال سے وہ خرید لیا اور قیمت بھی اس خدیث نے چالیس ہزار درہم لگائی بڑی قیمت بھاری قیمت تو آپ نے جو پیسہ تجارت کے لیے رکھا تھا اسی پیسے سے کنواں خرید لیا اور وقت کر دیا دین اسلام میں پہلا وقف ہے یہ پہلی اوقاف ہے دین اسلام نے جو عثمان غنی غزیر عنہ نے ایک کنویں کی شکل میں فرمائی اور پھر یہ کنواں اللہ تعالی کی توفیق سے صدیوں چلتا رہا اب بھی موجود ہے اور اس میں پانی بھی موجود ہے ہمارے پاکستانی بھائی گندے اور کچے عقیدوں والے وہاں مختلف تبرکات کے بہانے سے شرکی امور انجام دیتے تھے جس کی بنا پر اسے بند کرنا پڑا راستہ مکفل کرنا پڑا مگر اس کنویں کی منفعت اب تک موجود ہے دین اسلام میں پہلا وقف اور ایک عظیم دے کی صدیوں چلتا رہا اور کروڑہ مخلوق اس سے استفادہ کرتی رہی کتنا بڑا صدقہ جاری ہے اس طرح کی کنویں بنا کر وقف کر دینا یقین ایک بہت بڑی نیکی ہے بلکہ کوئی بھی اوقاف بلڈنگ ہو اسے وقف کر دیا جائے اس کے کرائے سے دینی کام چلیں تو جب تک یہ وقف جاری ہے اور قائم ہے عجر و ثواب ملتا رہے گا تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا سلا تاد قائم رہے گا اسی طرح فرمایا کہ من اجرا نہ جو کوئی نہر جاری کر دے کنواں ایک مقام پر موجود ہوتا ہے اور لوگ اس تک آتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں جبکہ نہر ہر علاقے سے گزرتی ہے ہر بستی سے گزرتی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک عدیم الشان دیکھی جب تک یہ قائم ہے اس وقت تک اجر و سواب کا سلسلہ جاری وسائی رہے گا اور یہ خالق کائنات کی وہ وسعت رحمت کی دلیل ہے اس نے اپنے بندوں کے ان اعمال کو صدقہ جاری کی شکل دے دی جن کی منفعت قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہ سکتی ہے اسی طرح منفرہ تھا مساحف جو کوئی قرآن پاک چھوڑ جائے قرآن پاک کا نسخہ اس کے پاس موجود ہے جس سے وہ تلاوت کرتا تھا مرنے کے بعد وہ کسی نیک اور صالح انسان کو دے دیا جائے جس سے وہ تلاوت کرتا رہے جب تک تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ایک ایک حرف صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کیا جائے گا اور اس کا عجر اس تک پہنچتا رہے گا مسق چھوڑنے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک لے کر اپنے بھائیوں کو توحفہ دیا جائے مساجد میں رکھوا دیے جائیں تاکہ نمازی قرآن پاک کی تلاوت کریں اگرچہ تلاوت کا سلسلہ آج کل بہت کم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ تلاوت قرآن ہماری زندگی کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے اس کو پڑھنا بڑا ہی موجل اجر ہے یہ بیان ہو جو کہ قرآن بھی روزِ قیامت شافع بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بطور شافع کے کھڑا کرے گا اور کثرت سے قرآن پڑھنے والے ان کی قرآن شفاعت کرے گا اور یہ شفاعت کون کر رہا ہے قرآن پاک قرآن پاک کیا ہے اللہ کا کلام اللہ کا کلام کیا ہے اللہ تعالی کی صفت جو مخلوق نہیں ہے اللہ تعالی کی صفت دنیا میں موجود ہر شے اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن پاک کی وہ صفت الرحمان ہے جب رحمان کی صفت قرآن پاک کلام اللہ شفاعت کرے گی تو کیوں نہ وہ قابل قبول ہوگی اسی لیے ہر شفاعت کرنے والے کا انداز لجاجت کا ہوگا تجروں کا ہوگا آجزی اور توازوں کا ہوگا جبکہ کہ قرآن کی شفاعت کا انداز احادیث میں آتا ہے کہ قرآن لڑ جھگڑ کر بخشوائے گا تجار کے الفاظ مجادلہ کرے گا اللہ تعالی سے لڑے گا جھگڑے گا کس بندے کو معاف کر دیا جائے اور مسافر قرآن پاک چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کا رواج ہونا چاہیے ہماری زندگی کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے جس کی ایک صورت یہ ہے پانچ اوقات میں مساجد میں ہم آتے ہیں کیوں نہ اللہ کے ساتھ ہی پہنچے نفل پڑھیں سنتیں پڑھیں اور جو باقی دس بارہ منٹ بچتے ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں عرب علاقوں میں اس کا بہت رواج ہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اگر پہنچ بھی جائیں تو باقی وقت بیکار بیٹھ کے گزارتے ہیں اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں آپ مصروف کر دیں تو اس طرح پانچ اوقات میں پرانے پاک کی تلاوت کا موقع بڑا عیم و شان موقع ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکی صدقہ چاریہ کے طور پر قبول فرما لے تو غور نخلطن ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کھجور کا پودا لگا دیا ہر پودے میں حضر ہے لیکن چونکہ کھجور کا درخت دیر پا ہے اور اس کی زیادہ نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک مومن سے دی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے ان نم شاعم درختوں میں سے ایک درخت ہے لا خود دوبارہ کوہ اس کے پتے نہیں گرتے لوا کماس میں اس کی مثال مومن کی ہے ہے حد ماں مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے اس حدیث کے رابع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فواقہ نازوادی کہ لوگ ان کے ذہن جنگل میں گھومنے لگے فلاں درخت ہو سکتے ہیں فلاں درخت ہو سکتے ہیں اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے اگر میں نے جواب نہ دیا کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ابو بکر اور عمر جیسے تو ان کی موجودگی ایک بچے کا کلام کرنا مناسب نہیں تو خود نبی اسلام نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے اس کی جڑے زمین میں گہری جو پھل دیتا ہے وہ ہر وقت کھانے کے قابل ہوتے اس میں مٹھاس ہوتی کچا ہو پکا ہو نرم ہو خشک ہو کر چھہارا بن جائے پھر بھی کھانے کے قابل جڑے زمین میں گہری جیسے مومن کا عقیدہ پتے آسمان کی طرف بلند ہے جیسے مومن کا عمل اور پتے جڑتے نہیں ہیں مومن کی نیکیاں بھی جڑتی اور گرتی نہیں ہیں اس کی نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں کیونکہ مومن کی نیکیاں توحید کی بنیاد پر ہوتی ہیں اخلاص کے ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ کے پیارے بیگمبر کی سنت کی اتباع کے ساتھ ہوتی جس کے اعمال کی اساس توحید نہ ہو اس کے اعمال گر جاتے ہیں اور جس کے اعمال کی بنیاد اخلاص نہ ہو بلکہ ریاکاری ہو وہ امال بھی گر جاتے ہیں اور جس کے اعمال کی اساس سنت کی بجائے بدعت ہو وہ امال بھی گر جاتے ہیں اور ایک مومن کا عمل ان تین بنیادوں پر قائم ہوتا ہے توحید خالص کی بنیاد اخلاص کی بنیاد اور نبی علسل کی سنت کی مطابقت کی بنیاد تو اس لیے اس حدیث میں کھجور کے درخت کا انتخاب ہوا ویسے جو بھی درخت لگاؤ گے اس کا پھل اس کا سایہ صدقہ جاریہ ہے لیکن کھجور ایک دیر پار درخت ہے اس کی نگرانی نہ بھی کریں تو یہ پھل دیتا ہے ہر حال کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بہت سے بجو سے یہ مومن کے مشابے ہے اس لیے اس نےکی کو بھی ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کیا گیا اسی طرح منتورا کا علم اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا کتاب کی شکل میں یا کسی درس کی شکل میں دینی ادارے کی شکل میں شاگردوں کی شکل میں سب علم چھوڑنے کی صورتیں ہیں اور میں نے عرض کیا کہ علم چھوڑ جانا ایک ایسی نیکی ہے اس میں سبھی شریک ہو سکتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو مدارس کے سپرد کرتے ہیں وہ بھی شریک ہیں بچہ بھی شریک ہو گیا اسے پڑھانے والا معلم بھی شریک ہو گیا اس کی نگرانی کرنے والا مدیر بھی شریک ہو گیا اور جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بدارس کے سرپرستی کے لیے اور علم کے نشر کے لیے وہ بھی شریک ہو گئے یہ بڑی ایک وسیع نیکی ہے جس کا سلسلہ پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے اور یہ واحد نیکی ہے جو مٹتی نہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ دین کا علم کتاب و سنت قیامت تک قائم رہنے والے ہیں تو ادھر کا یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہ سکتا ہے اس لیے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے علم کو بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ذکر فرمایا اور یہ خالق کائنات کی محبت ہے ایک عظیم مہربانی ہے کہ اس نے اس نیکی کو صدقہ جاریہ قرار دے کر اجر و ثواب کے سلسلے کو قیامت تک قائم فرما دیے کسی طرح نیک اولاد جو دعا کرتی رہے تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی منفعت تادیر دیر قائم اللہ تعالیٰ کا بات احمد کو صدقہ جاریہ بنا دینا ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمارے دراجات کی بلندی کے لیے اپنی صدقات میں ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جو صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں تاکہ ان کی منفاء تادیر قائم رہے یہ ایک عظیم الشان نے کی قرآن باغ نے ایک عمل کو الباقیات الصالحات کہا ہے الباقیات الصالحات خیر الحند ربے کا ثوابر العمان یہ باقیات و صالحات جو ہیں تیرے رب کے نزدیک بہت بہترین ہے اعتبار ثواب اور اجر کے اور با اعتبار اچھی امید کے الباقیات و صالحات ایک حدیث میں الباقیات و صالحات کا ذکر ہے ایسی نیکیا جو باقی رہنے والی ہیں جن کی منفعت قائم رہنے والی ہے دائمی ہیں ہمیشہ کی ہیں مٹتی نہیں ختم نہیں ہوتی چنانچہ نبی اسلام تشریف فرمایا تھے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی فرمایا کہ خود چننا تھا اپنی ڈھالیں پکڑ لو اب ڈھالے پاس موجود نہیں تھیں صحابتیں دیکھ رہے ہیں حل میں یا رسول اللہ اللہ صلی کیا کوئی دشمن حملہ ہونے والا ہے فرمایا کہ نہیں جمن من النار یہ ڈھالے جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال وہ ہے جو میدان جہاد میں کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے تاکہ اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے اور ایک ڈھال وہ ہے جو قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچائے گی وہ ڈھالیں پکڑ لو میدان محشر بدین پچاس ہزار سال کے برابر جہنم بھڑک رہی ہوگی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی بادشاہوں کے محلات کے برابر اور لگے گا غصے سے پھٹ جائے گی ہر طرف ایک تشویش ہی تشویش قائم ہوگی اور جو لوگ ڈھالوں کا انتظام کر دیں وہ اس دن بڑے پرامن ہوں گے اور بڑی سلامتی میں ہوں گے وہ ڈھالے پکڑ لو ارس کیا کہ وہ تو ہم نہیں جانتے دشمن کے مقابلے کی ڈھال جانتے ہیں لیکن جہنم کے مقابلے کی ڈھال ہم نہیں جانتے فرمایا کہ وہ یہ کلمات ہے سبحان اللہ ولا للہ الا اللہ ولہ اکبر ان کلمات کا ذکر جو ہے جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے اور آگے فرمایا ہند المنجیات المقدمات وَهُنَّ من الباقیات سالحات یہ کلمات منجیات ہیں نجات دینے والے بندوں کو بچانے والے المقدمات آگے بڑھانے والے اجر و ثواب میں جنت کے داخلے میں اللہ کے اور محبت کے حصول میں ان کا بڑا عظیم و شان کردار ہے آگے بڑھانے والے اور حما کہ وہن الباقیات الصالحات اور یہ کلمات جو ہیں الباقیات الصالحات بھی ہیں باقی رہنے والے ایسی نیکیاں جو قائم و دائم رہنے والی کبھی نہ لٹنے والی ہمیشہ اجر و ثواب کا باعث بننے والی الباقیات الصالحات ایسے ازکار اللہ پاک نے ادا فرما دیے جنہیں خود ہی باقیات الصالحات فرما دیے ان اذکار کو پڑھتے رہو کہ تمہارے لیے ایک سرمایہ بنتا جائے گا جو قائم رہے گا ثابت رہے گا دائم رہے گا منقدے نہیں ہوگا معطل نہیں ہوگا مٹے گا نہیں ان کا ثواب جاری رہے گا ان کا ثواب قائم رہے گا تو ان کلیمات کو تھام لو یہ کلیماد ادا فرمانا اللہ تعالی کا عظیم احسان ہے اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور مہربانی کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا محبت کرنے والا ایسا رحمان و رحیم اپنے بندوں سے پیار کرنے والا جو ان کے گناہوں کی بخش کی تدبیریں فرماتا ہے درجات کی بلندی کی تدویریں فرماتا ہے ایسے احمان عطا فرماتا ہے جو اس کی رضا اس کی محبت اور اس کی رحمت کے حصول پر منتج ہوتے ہیں یقیناً یہ سرمایہ اس کی محبت کی نشانی اور علامت ہے اس کے پیار کے مظاہر میں سے یہ بھی ایک عظیم مظہر ہے کہ اپنے بندوں کے تعلق سے اس محبت کو فراموش نہیں کرتا جو محبت اس کو دوسرے بندوں سے حاضر ہوتی بلکہ ایک انسان کتنا کمزور ہوگا اتنا اللہ کی رضا اور اس کی رحمت اور محبت کا مستحق ہوگا اور اس کی کمزوری اس کے لیے مزید اللہ کے اجر کا باعث بن جائے گی اور اس کے ثواب کے حصول کا باعث بن جائے گی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کی خبر دی گئی کہ بڑی بری حالت میں ہے وہ ام صاحب یا ام مسیف دونوں کنیاتیں بھارت ہیں بڑی اس کی بری حالت اور پوزیشن ہے جیسے ہمارے ہاں فلاں قومے نے چلا گیا آپ اس کو دیکھ لی کی تشریف لے کے دیکھا تو وہ کانپ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں گیا امر صاحب مالک تجفر تجفیم تم کیوں کہ اپنے کاپ رہی ہو تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے اس نے جواب دیا کہ لا بارک اللہ حسیہ مجھے سردی کا بخار ہے اللہ اس کا ستیہ ناز کر دے اس بخار کا بیڑا حرک ہو جائے جو کئی دنوں سے لاحق ہے اور میری یہ کیفیت کئی دن سے چل رہی اور میں کہ کو گالی مت دو بخار کو گالی مت دو فہن تو وہ خطایا بنی آدم کما یو ہے ملک یہ بخار جو ہے بندوں کے گنا کو مٹا دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچھ کو ختم کر دیتی ہے لوہے کو اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور لوہا لوہا پگڑ جاتا ہے اس آگ کی حرارت کی بنا پر اسی طرح بخار کی حرارت جو ہے انسان کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیتی یقیناً یہ کمزور کیفیت بندے کے لیے اللہ کی ندا اس کی محبت اور اس کے پیار کا باعث ہے تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن انسان سے کہے گا کہ مریض تو فلن تھی آدم کے بیٹے میں بیمار پڑ گیا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی بندہ کہے گا کہ او رب تو ربر آر امین کہ تب رب العالمین ہے تو کیسا بیمار اور کیسی بیمار پرسی فرمایا اللہ تعالی فرمائے گا اما علمت ان لنتا اندی فلانے تو یہ معلوم نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا لو اتہ لگا اس کی بیمار کرسی کر لیتے تو مجھے اس کے پاس پاتے میں اپنے بیمار بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے پاس ہوتا ہوں کیسے کیسے محبت کے مظاہر وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے اس کی بیمار پرسی یقین اللہ کی رضا کا باعث ہوگی خوشنوزی اور تقرب کا باعث ہوگی اسی لیے بیگمبر اسلام کی حدیث ہے من آدا خا لا لا لو فی مخرمت الجنت جو اپنے کسی بیمار بھائی کی بیمار پرسی کو جاتا ہے وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا ہے حتی جب تک لوٹ نہ آئے اس کا اسک جانا واپس آنا جنت کے باغات میں چلنے کے مطلب جو اپنے بھائی کی بیمار پر صبح کو کرے گا صلاح الفا کن سیا ستر ہزار فرشتے شام ہونے تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور جو شام کو اپنے بھائی کی یادت کرے گا صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس طرح رحمت اور محبت کے پروگرام بناتا ہے اتنا اس کا حدر بیان فرماتا ہے یہ سارے کے سارے خالق کے کائنات کی محبت کے مظاہر بڑا غفور رحیم رحمان و رحیم یقیناً اگر ہم ان چند بنیادوں کو پورا کر لیں جن کو خالق اور مالک نے بطور قانون بطور ضابطہ بطور قاعدہ کے ہمارے سامنے بیان کر دیا تو یقیناً ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے مستحق بنیں گے اور ان چند قوانین کو اگر توڑ دیا تو اس کی ناراضگی کے تو بندے بہت ہی بد نصیب ہوں گے ڈاکٹر رحمان الرحیم ذات کی ناراضی کا سامنا کرے اور نشانہ بن اور بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان حدود کو پہچانتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور اس کے تقرب اور اس کے پیار کے مستحق بنتے ہیں بنیادیں بہت ہی آسان ہیں اور قواعد بہت ہی آسان ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے اور وہ سارے اصول جو خالق اور مالک کے پیار اور اس کی رحمت کا استحقات پیدا کرتے ہیں وہ سارے ہمیں عطا فرما دے اخور بس اخر اللہ علی بخر الحمد العالمين